قولا فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم اسلامی بھائیو ہم گزشتہ درسوں میں بات کر رہے تھے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں آپ کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا فصبر كما صبر الازم مین رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طریقے سے بلند ہمت اولو العزم انبیاء علیہم السلاۃ والتسلیم نے صبر کیا ہے بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلاۃ وسلام کے صبر اور آپ کے برداشت کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ نے بڑا صبر کیا نو سو پچاس سال تک قوم کے تانے برداشت کرتے رہے ان کا مذاق برداشت کرتے رہے ان کی ہدایت کی امید میں انہیں ہر طریقے سے اللہ کی جانب بلاتے رہے اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے نو سو پچاس سال تک یقینا یہ صبر کی اعلی مثال ہے اللہ کے نبی نلیہ السلاط والسلام کو جب اللہ کی طرف سے اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو اس وقت آپ نے بد دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی بدعا کو سن لیا قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا جس کی تفصیلات گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی تھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ف انجئی نہ مما ہُ فلفلکل مشہون ہم نے انہیں بچا لیا یعنی نوح علیہ سلاۃ وسلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے فل فلکل مشہون لدی ہوئی کشتی میں جس میں سب کو بھر دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نوح علیہ سلاط والسلام نے اہل ایمان کو ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور دنیا میں بسنے والے تمام جانوروں کے نوح علیہ السلۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا تھا یہ اللہ کا حکم تھا جتنی جاندار زمین پر بسنے والی کشتی میں سوار تھیں اس کے علاوہ تمام جانداروں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا چھوٹے بڑے تمام قسم کے جانور یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے سب کے سب غرق کر دیے گئے ثم اغرقنا بعد الباقین اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے باقی تمام کو ڈبو دیا غرق کر دیا کہ اللہ کا عذاب تھا جو کہ پوری زمین والوں کو آگھیرا زمین پر کوئی بھی سانس لینے والی مخلوق باقی نہیں رہی سب کے سب برباد کر دیے گئے سب کے سب تباہ کر دیے گئے اللہ فرماتا ہے فقط دبو انہوں نے اسے جھٹلایا یعنی اللہ کے نبی نُ علیہ السلاۃ والسلام کو فنجئی نہ معه فلفلک ہم نے انہیں نجات دے دی اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے وجہ اللہ ہم انہیں کو ہم نے یعنی جو بچے بعد والوں کے لیے خلیفہ بنایا وہ اگرکن لدین کدب جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان تمام کو ڈبو دیا فانظر غرقی فکان عاقبت المنظرین آپ دیکھ لیجئے کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ڈرانے کے بعد وہ سبق نہیں لیتے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے جاتے ہیں وعیدیں بتلائی جاتی ہیں یہاں تک کہ جب حجت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غرق غرق کر دیتا ہے ن علیہ سلاط و السلام کی صرف ذریت باقی رہی وج اللہ هم الباقین اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رکھا یہاں تک کہ جو کشتی میں سوار ممنین تھے ان میں سے بھی کسی کی نسل باقی نہیں رہی صرف نوح علیہ صلاط و السلام کی نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں باقی رکھا اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم تبقى الا نوح نوح علیہ علیہ السلام السلام زمین پر نوح علیہ السلام کی ذریت کے سوا کوئی باقی نہیں رہا سب کی ذریتیں ختم کر دی گئی اللہ کے نبی نُل سلاۃ وسلام طوفان کے بعد پوری دنیا میں دنیا کی زندگی آپ کی کتنی رہی کتنے سال آپ نے زندگی بسر کی اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلاۃ وسلام چالیس سال نبوت سے پہلے تھے اس کے بعد تین سو سال آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تین سو پچاس سال تک طوفان کے بعد باقی رہے جس کی تفصیلات دوسرے اہل علم کی روشنی میں آئے گی انشاءاللہ بعض اہل علم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوح علیہ صلاحت وسلام کی کشتی میں سوار ہونے والے انسان کتنے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری کشتی میں جو مومن سوار تھے ان کی تعداد اسی تھی غور کا مقام ہے نو سو پچاس سال تک اللہ کے نبی نرسرات و سلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد اسی سال میں ایک بھی نہیں نو سو پچاس سال کتنے لوگ تھے اسی تھے جب کہ کعب اخبار فرماتے ہیں بہتر آدمی تھے بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ صرف دس آدمی تھے تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارکو تعالی جس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے وہی شخص ہدایت پا سکتا ہے اتنی لمبی مدت میں ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد ساری روایتوں کو جمع کرنے سے سو سے زیادہ نہیں پہنچ رہی ہے تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے ہمیں جو ہدایت دی ہے دین اسلام کی اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنی چاہیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کے حکم سے جب طوفان شروع ہوا کتاب پاک میں اللہ تبارکو تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارکو تعالیٰ نے آسمان سے پانی انڈھیلا فتح ابوا بسما بیما منہمر انڈھیلے جانے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے مفسرین کہتے ہیں پانی برسایا نہیں گیا بلکہ انڈھیلا گیا جس طریقے سے ڈول سے پانی انڈھیلا جاتا ہے وہ فجرا ہم نے زمین سے چشمے ابالے تو اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی اور پانی کتنا ہو گیا تھا بعض اہل کتاب کی روایات کے مطابق زمین کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے پندرہ ہاتھ اونچائی تک پانی پہنچ گیا تھا یعنی زمین پر کہیں پر بھی خشکی باتی نہیں رہی جو سب سے بڑا پہاڑ ہے وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا اور اس کے پندرہ گز اونچائی تک جو ہے پانی رہا اسی لیے مفسرین کہتے ہیں عم جمیع ام الردی طا معنی پوری زمین پر پوری زمین کو ڈبو دیا تھا ہر جگہ پر پانی پہنچ چکا تھا روئے زمین پر ذرہ برابر بھی خشکی باقی نہیں رہی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کانا اس وقت کے جو باشندے تھے وہ تقریبا زمین پر بس چکے تھے یعنی پوری دنیا میں انسان تھے پہاڑوں پر بھی تھے اور دوسری جگہوں پر بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی فرمانی کی وجہ سے سب کو غرق کر دیا سب کو ڈبو دیا تو یہ گویا قیامت کی طرح تھا کہ پوری زمین دھو دی گئی اللہ تبارکو تعالیٰ نے نافرمانوں فرمانوں میں سے کسی کو نہیں بچایا کیونکہ یہ اس نبی کی دعا تھی جس نے نو سو پچاس سال تک اللہ کی طرف بلایا تھا اس نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا لا تذر علی الارض من دیارا اے اللہ زمین پر کسی بھی کافر کے گھر کو باقی نہ رکھ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو سن لیا زمین پر ایک بھی گھر باقی نہیں رہا سب کے سب ڈبو دیے گئے سب کے سب تباہ کر دیے گئے کیونکہ اس زمین کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس زمین پر اللہ کی توحید ہے اس زمین پر بسنے والوں کی قدر اللہ کے پاس اس وقت تک ہے جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید باقی ہے جب توحید ختم تو اس زمین کی کوئی قیمت نہیں اس زمین پر بسنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تباہ رکو تعالی اسے تباہ کر دے گا اسے برباد کر دے گا اتنی لمبی مدت اللہ کے نبی نوح علیہ سلاۃ والسلام نے گزاری تین سو پچاس سال تک بعض روایات کے مطابق نبوت سے پہلے تین سو سال دعوت و تبلیغ کا کام تین سو پچاس سال طوفان کے بعد کی زندگی نو سو پچاس سال کی زندگی بعض روایات کے مطابق جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نبوت سے پہلے چالیس سال نو سو پچاس سال تک دعوت و تبلیغ کا کام اور طوفان کے بعد ساٹھ سال یعنی ایک ہزار پورے ایک ہزار پچاس سال تک اللہ کے نبی نوح علیہ السلاط والسلام زمین پر رہے اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی دنیا سے گزر گئے چلے گئے کتاب الزہد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام سے ملک الموت نے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو بڑی لمبی عمر عطا کی تھی بتائیے آپ نے دنیا کو کیسے پایا تو نوح علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی گھر کے دو دروازے ہوں آدمی دروازے سے داخل ہوا تھوڑی دیر تک گھر میں رکا پھر اس کے بعد نکل گیا یہ دنیا یہی ہے چاہے کتنی بھی لمبی زندگی کسی کو دی جائے یقیناً فنا ہے چاہے دنیا کی ساری آسائشیں سارا آرام سارا سکون سب کچھ کسی کے قدموں میں ڈال دیا جائے موت کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام پائے ہوئے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا اور اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر اٹھایا جائے گا صرف ایک غوطہ جہنم میں لگا کر اسے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا حلرعی تقی خیرا قتو کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ بھلائی نام کی کوئی چیز بھی تو نے دیکھی ہے تو وہ کہے گا کہ کبھی میں نے کوئی خیر نہیں دیکھا یہ دنیا کا وہ آدمی الارض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے دنیا میں سب سے زیادہ سکون دیا گیا تھا ایسے آدمی کو صرف ایک غوطہ جہنم میں لگا کر اٹھانے سے ساری دنیا کا عیش و آرام بھول جائے گا یہ دنیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ سونے کے بستر پر سوئیں آپ کے آس پاس ہزاروں خادم خدمت کرتے رہیں آپ کا یہ عائش آپ کا یہ سکون آپ کا یہ آرام آپ کا یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہونے والا ہے ولاخرت خیر و ابکا آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کیا نبیوں کو بھی دیا سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو نیک لوگوں کو بھی دیا غلقرن کو بدبختوں کو بھی اللہ تبارکو تعالیٰ نے دیا مخت نصر کو اسی طریقے سے نمرود فرعون ایسے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن یہ دنیا کسی کے لیے باقی نہیں رہی فرعون بڑے گھمنڈ سے کہتا تھا ہاد ہل انہار و تجری منتہتی یہ دیکھو میرے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں اور اپنے پیر نہروں میں لٹکایا ہوا ہوتا تھا اللہ تبارکو تعالیٰ نے اسی نہر میں اسے غرق کر دیا ڈبو دیا اور وہ اسے بچا نہیں سکی تو یہ دنیا کی اگر کوئی شخص حقیقت کو سمجھ لے اس کے عیش و آرام کی وقعت کو سمجھ لے تو ایسی صورت میں یقیناً اس دنیا سے اتنا ہی دل لگائے جتنا لگانا چاہیے یہ دنیا ایک خواب ہے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے خواب میں آپ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کتنا بھی اچھا کتنا بھی زیادہ جو ہے نعمتوں میں آپ تصور کریں آپ کی حقیقی زندگی سے آپ کا خواب بالکل مختلف اور الگ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا ایک خواب ہے تھوڑے وقت کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلاط وسلام نو سو پچاس سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے لیکن اس فانی دنیا سے ان کو بھی جانا پڑا تو میرے محترم بھائیو یقیناً ان باتوں میں عبرت ہے طوفان آیا سب کو ڈبو لے گیا اس کے بعد کچھ عرصے تک اللہ کے نبی نُلِ سلاۃ والسلام اس زمین پر رہے طوفان آیا اس کی کیفیت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ زمین سے بھی پانی ابلا اور آسمان سے پانی اڑھیلا گیا اور جب اللہ تبارکو تعالیٰ نے ظالموں کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے اس پانی کو خشک بھی کر دیا کتاب اللہ میں اللہ کا فرمان ہے وکیل یا دبل عیمہ کی اور کہا گیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا مفسرین کہتے ہیں یہاں پر نگلنے کا لفظ استعمال ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ پانی آہستہ آہستہ جذب نہیں ہوا جس طریقے سے لقمے کو نگلا جاتا ہے اسی طریقے سے زمین نے پورے پانی کو نگل لیا اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب پانی برستا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تالابوں میں ڈیموں میں سالوں سال رکا رہتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہی پانی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے پل بھر میں سکھا سکتا ہے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے ذرا تصور کریں زمین پوری کی پوری زمین ڈبو دی گئی ہے پہاڑ ڈبو دیے گئے ہیں زمین پر کہیں بھی خشکی نظر نہیں آ رہی ہے یہ سارا کا سارا پانی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فوراً ختم کر دیا گیا یا اردو ماں کی اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا وہ سما و اقلی اللہ نے کہا کہ اے آسمان اب پانی برسانا بند کر دے الماء پانی کو سکھا دیا گیا پانی کو خشک کر دیا گیا وقضی الامر جو ہونا تھا وہ ہو گیا یعنی کافروں کو تباہ کرنا تھا نافرمانوں کو برباد کرنا تھا وہ کام کر دیا گیا وسط وی اور جا کر کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی چلی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا پال اور کبو بسم اللہ ہی و کہا نوح نے کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے ہے اللہ کے نبی نو علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کو لے کے کہاں جانا ہے اللہ کے نام پر آپ نے چھوڑ دیا تھا تو کشتی چلائی نہیں گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چلایا لے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہاں رکایا جودی پہاڑ پر رکایا کہاں ہے جودی پہاڑ اس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں کیا گیا لیکن تحقیق کرنے والوں نے بتلایا کہ یہ ترکیا کے قریب ایک پہاڑ ہے ترکیا کے قریب میں موسل نام کی جگہ پر وہاں پر یہ پہاڑ ہے اللہ کے حکم سے جا کر کشتی وہاں پر رک گئی وکیل ابو للقوم الظالمین اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے تباہی ہو انہیں برباد کر دیا گیا جب کشتی رک گئی اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام اور مؤمنین کو کہا گیا یا نوح اہبت بسلام منا وبرکات علیک اے نوح سلامتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے تمہیں دی جاتی ہے اور برکتوں کے ساتھ جو ہماری طرف سے تمہیں عطا کیے جاتے ہیں اتر آؤ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّمْ مَعَكْ اور ان امتوں کے لیے بھی سلامتی ہے جو تمہارے ساتھ ہیں انسانوں میں سے جانوروں میں سے اللہ تعالی کی سلامتی جو ہے ان پر اتاری گئی وہ امامن سنت اہم سمسمن عذاب علیم اللہ نے فرمایا اور ان امتوں پر بھی سلامتی ہے جنہیں ہم کچھ دیر کے لیے رکھیں گے پھر اس کے بعد ان میں سے جو سرکشی کرے گا اسے دردناک عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا تو اس طریقے سے نوح علیہ سلاۃ وسلام کی زندگی اور آپ کے زمانے میں آئے ہوئے طوفان کا ذکر قرآن فات میں اللہ تبارکو تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرتیں رکھی ہیں نوح علیہ السلاط والسلام کے اس عظیم واقعے کے بعد وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ تبا رکو تعالی نے زمین میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط دبو ہو ف ہو ہم نے انہیں ڈبو دیا جنہوں نے نوح علیہ السلاۃ والسلام کو جھٹلایا تو نوح علیہ اللاۃ والسلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا وہ عاد اقاہم ہدا اور ہم نے قوم عاد کی طرف حد علیہ السلات والسلام کو نبی بنا کر بھیجا دونوں علیہ السلاۃ والسلام کے بعد زمین پر بھیجے جانے والے پیغمبر کون ہیں حود علیہ السلاۃ وسلام قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وز قرو ازم خل ام بلی قومی حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح کے بعد تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے وزادہ کم فلخلق وسپا اللہ تبارکو تعالی نے تمہاری پیدائش کے پیدائشی طور پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بڑے ڈیل ڈول والا بنایا ہے بڑے اونچے اور چوڑے جسموں والا بنایا ہے فض کرم تفلیحون تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو ان آیات میں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام کے بعد زمین پر بسائی گئی قوم کون سی تھی حود علیہ السلاۃ والسلام کی قوم تھی جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا حود علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا قوم عاد اور عاد دو عاد گزری ہیں یہ جو عاد ہے پہلی عاد ہے عادن اولا قرآن میں اللہ فرماتا ہے عادن اللہ تعالیٰ نے پہلی والی عاد کو ہلاک کر دیا تو یہ پہلی عاد ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقامات میں کیا ہے اور ان کی طرف کسے بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی حود علیہ کو بھیجا گیا تھا یہ وہ قوم تھی جنہوں نے طوفان کے بعد سب سے پہلے شرک کا جرم کیا تھا بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طوفان قوم عاد یعنی پہلی عاد یہی وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے پہلے طوفان کے بعد بتوں کی عبادت کی وکان اسنا محملا <سَلَعَةً> اور ان کے بت جو ہے تین بت تھے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ایک کا نام صدا تھا دوسرے کا نام سمودا تھا اور تیسرے کا نام ہرا تھا یہ ان تین بتوں کی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ بھاری بھاری جسم اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا تھا تو جب یہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اپنے نبی حود علیہ السلاۃ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ان کی خلقت ان کی پیدائش ان کے جسموں کا خصوصی طور پر اللہ تعالی نے قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر تذکرہ کیا ہے ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے الم طور کئی ففا الربو کا بحاد ارام العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا اس قوم کے ساتھ جو اونچے اونچے اور مضبوط تنوں سے خیمے بنا کر جو ہے زندگی گزارتی تھی یہ ایسی قوم تھی کہ اس جیسی قوم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں کی یعنی جسم کے اعتبار سے باڈی کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے بہت اونچے تگڑے تھے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ان کے قوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا فضا بتش تم بتش جب تم پکڑتے ہو تو بڑی مضبوط پکڑتے ہو اور اللہ کے نبی حضرت حد علیہ السلات وسلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہا تھا فضاد کم فلخل کی اللہ و تعالیٰ نے تمہارے جسموں میں ایک الگ سی چیز عطا کی ہے کہ تمہیں بہت بڑے بڑے جسموں والا بنایا ہے یقینا یہ قوم بہت ہی زیادہ قوت والی تھی اور انہیں اپنی قوت پر حد سے زیادہ غرور تھا حضرت عبداللہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کتنے آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا منہم اربعت من العرب اے ابو ذر چار نبیوں کو عربوں میں سے بھیجا گیا ہے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابن حبان کی حدیث ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عربا قوم عاد کا جو ہے شمار عرب سے تھا اربوں میں سے تھے جفاتن بہت ہی جو ہے سخت گو تھے جن کے اندر جو ہے سختی تھی کافرین اللہ کے نا فرمان تھے, تھے حد سے آگے گزرے ہوئے تھے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طریقے کا تذکرہ ان کے بارے میں کیا ہے فرمایا فَأمّا اور رہا قوم میں عاد کا ذکر تو وہ زمین میں تکبر کرنے لگے بغیر الحق بغیر کسی حق کے وکال من اشد من قوت غرور اور تکبر میں آ کر اللہ کے نبی حود علیہ السلاۃ وسلام سے کہنے لگے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو ہمارے پاس قوت ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی قوت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر لیں گے اللہ و تعالی نے انہیں ان کے اوقات یاد دلائی او کیا یہ سمجھتے نہیں کہ جن جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف حود علیہ سلاط السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب نبی بن کر حد علیہ سلاط السلام انہیں سمجھانے لگے تو انہوں نے اللہ کے نبی حود علیہ صلاحت والسلام کا کس طریقے سے مذاق اڑایا پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان پر اللہ کی پکڑ آئی کس طریقے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ سمجھنے والے اسلوب میں بیان فرمائی ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے یقیناً بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئیں دنیا سے گزر گئیں ہم لوگ ان قوموں کے سامنے کسی بھی حیثیت کے نہیں ہیں اسی لیے ہمیں گزرے ہوئے قوموں میں عبرت لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ کے انبیاء علیہ السلاط و کی جو باتیں ہیں ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ بیان ہوگا کہ اللہ کے نبی حود علیہ صلاط و السلام نے قوم سے کیا کہا اور قوم نے کیا جواب دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حود علیہ صلاحت والسلام کی کس طریقے سے مدد فرمائی اور کس طریقے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا گیا اس کے تفصیلات انشاءاللہ اللہ بیان ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قصوں سے وہ عبرت عطا کرے وہ عبرت لینے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے ہماری زندگی سدھر جائے اقولا فر اللہ لی ولكم